إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من سرورنا من فتنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلله فلا هادله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده وعسوله أم عباد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هديه محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع الليب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى محترم حضرات من بحيو اور دوستو آج خطبه تجموزوه مو هوه پورے مسلمان آپس میں ایک جسم ایک دیوار کے مانند ہیں الفت میں محبت میں اتفاق میں اتحاد میں ایک دوسرے کے غمخواری اور ہمدردی عشار اور قربانی میں کوئی ایک مسلمان اپنے آپ کو الگ نہ سمجھیں سارے مسلمان تجس دن واحد ایک جسم کے مانند ہیں اور ایک دیوار کے مانند ہیں اللہ کے نبی ریسناف صاحب نے تشبیح دے کر کہ ہمیں متربع کیا اور ہمیں اس بات کا ہمارے اندر اس چیز کا احساس ہو کہ دنیا کے اندر یہاں بھی جتنے بھی مسلمان ہیں سب آپس میں ان نمل اخبا پاس میں ہو نہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اگر کبھی مسلمانوں میں کوئی اختلاف اور ناچاکی پیدا ہو جائے تو تمہارا کام فوری دونوں کے درمیان مصالحت کروا دینا اختلاف اور ناراضگی کشیدگی کو دور کر دینا دوستوں اللہ ربدالعالمی نے اس کی ابتدا کی ہے آپس میں کہ سارے مسلمان آپس میں جڑے رہیں اللہ تعالی نے اس کی ابتدا گھر سے کی ہے اللہ رب العالمین نے اس کی شروعات اور ابتدا گھر سے کی ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے گھر میں جتنے اپرادھ ہیں سب ایک دوسرے کو ایک جسم کے معنی سمجھیں اور ابتدا کی ہے زوجین میاں بی بی سے رب العالم من القرآن فعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آداته ينخرق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مبتة ورحمة اللہ رب العالمین نے فرمایا الہر العالمین نے اپنے فضل و کرم مہربانی سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا ہے تو تمہارے ہی جنس سے مرد عورت گھر سے جنس الگ ہو جاتے ہیں لیکن سب کی اصلیت ہے انسان آدم اور ہوا کی اولاد اس اسے اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر ہم نے پیدا کرنے تو جوڑا پیدا کیا ہے لیٹس کون ایلجھا تاکہ میاں بیدی بی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں اور پھر اللہ رب العالمی نے فرمایا اور بڑی مہربانی اللہ نے کیا وجہ بری نہ رحما اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھتے ہی میاں بیوی بی کے درمیان مو اور رحمت پیدا کر دیتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا فکر و ہے یہ کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی اور کہیں سے اے اس کو کسی سے لیا نہیں جا سکتا یہ دونوں نیبتیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ ایک تو مودع پیدا کر دیا ہے موس محبت پیدا کر دیے زودین کے دل میں میاں بیوی کے دل, دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی ہے یہ محبت کا مالک الحرد اس نے پیدا کیا ہے یہ محبت نے اجتماع نہیں کیا بلکہ سرمایا وارہ ایک دوسرے کے ساتھ سستخت کرنے ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے کا جذبہ بھی اللہ اعما نے پیدا کیا ہے تاکہ یہ انسان شوہر اپنی بیوی پر رہے وہ کرم کرے صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے نکاح لیا اس کے لکھنا ہمارے دمے ہیں نہیں محبت کے ساتھ ساتھ سخت کرنا مہربانی کرنا اس کے ساتھ اپنے فصل و کن کا دروازہ پورا یہ تو کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ دونوں کو سب سے زیادہ نکاح میں باقی رکھنے والی اور پائیداری پیدا کرنے والی چیز ہے اسی لیے نبی رہے بین تو سامنے دنیا میں بڑی محبت کرنے والے اور ایک دوسرے پر رحم رہے محمد اور شفکت کرنے والوں کو آپ دیکھیں گے لیکن نکاح کہ کے بعد میا بی کے درمیان جو اللہ تعالیٰ محبت اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے کا جذبہ پڑنا کرتا ہے اللہ شلیف میں ہمارے پیارے میں بھی کائنات میں کہیں کسی کے اندر کوئی نہیں ملے گی بھائی جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی ارفت محبت سے سیف آئے تو آپ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے دوستوں اولاد خان اولاد آج خاص طور سے اتنے کے زمانے میں آج اولاد کو اپنی ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے سے مرتبط رکھنے اپنے سے جڑنے اپنے ساتھ ملا رکھنے کی کوشش کریں ایک زمانہ آپ کو ہوگا کہ ہر انسان جب دنیا کے سارے کاموں سے فائل ہوتا تھا تو چھوٹے لوگ کسی بزرگ کے پاس بیٹھتے تھے کسی بڑے کے پاس بیٹھتے تھے وہ پرانی کہانیاں کس سے سناتا تھا اثرات درست کرتا تھا بڑی کو مات دیا کرتا تھا لیکن آج ایک ایسا زمانہ آگیا ہے آج گھر میں ماں باپ کے ساتھ بچے اور آپ رہتی ہے لیکن کوئی آپس میں آپ کا نہیں کیا آپ کا ٹیلیفون اور انٹرنیٹ اور واٹس رکھا ہے آج ہر انسان ایک گھر میں ایک تہوار دیاری میں چولہا ایک ہے کھانا پینا ایک ہے مکان ایک ہے لیکن مجبوریت اپنی اپنی سب کی اویلیبل ہے آج گھر میں رہ کے بھی ماں باپ کے ساتھ اولاد جڑی ہوئی نہیں ہے دوستو بہت ہی ضرورت ہے کہ اولاد کو اپنا ماں باپ اور اپنے سے جوڑے رکھیں اور اولاد کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں الفت محبت باقی ہے اور آپ دیر رہیں تو ضرورت ہے بڑے بڑا والدین کے پاس بیٹھنا اٹھنا ان کی خدمت کرنا ان کی باتیں سننا ان سے کچھ صحت اور معلومات دینا اللہ رب میر نے قرآن بڑے واضح انداز پر ہے نمبر ایک سورت مریم کے اندر اللہ میر نے اپنے محبوب نبی ابوالیل کا تذکرہ کرتے ہوئے سمایا ود قو کتاب اسماع ساد کرواتی و کانس نبی و کانسر و کانبرا ذرا عبرت و نصیحات حاصل کرو یا اسماعیل علیہ السلام کو بیٹھاتے ان کو نصیحت کرتے اپنے سے جوڑتے اور خاص طور سے نماز اور زکات کی تاکیب کرتے وان زکات و کان اندیا ابو البیاں ابراہیم علیہ السلاب دیکھو زندگی میں جب بھی دعا اپنی دعا میں اپنی اولاد کو شامل کیا ربی جی وہی جب بھی تو ابراہیم خیر اللہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنے دعا ماگی وہی اپنے اولاد کے لیے دعا می تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ اور ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد سے جڑے آپس میں تھا کبھی اور مضبوط ہونا چاہیے اس کے بعد دوستوں تیسرا آتا ہے کرامداروں کا رشتے داروں کا خاندان باپ کا خاندان اور دروازہ کا خاندان یہ دونوں خاندان ننیالوں دھیال جو जो ان رشتے داروں کو بھی جوڑنا پہلے آپس میں ایک دوسرے سے ملے رہی پھر اولاد کو اپنے سے جوڑے سارے مقام آتا ہے گھر کے باہر کراوت داروں کا اللہ تعالیٰ نے سلے گہمی کی بڑی تبیلت بیان کی ہے رشتے داری نبھانے اور ان کے سے تعلقات برقرار رکھنے اور ان کو اپنے سے جوڑ رکھنے کی بڑی کی کی کی بڑی بڑی سنائی گئی. قرآن نے قرآن فرمایا میرے شریر کرا بتاروں کرو تو کرا بتاروں کو آپس میں جوڑنا نہ بھی رہے فرمانا رکھنا اگر تم چاہتے ہو تو تمہارے مال میں تمہارے اوزار میں تمہارے کاروبار میں تمہارے زندگی میں اللہ تعالیٰ پر دل کرے کل یہ رحم ہو تو چاہیے کہ رشتہ داروں کو جوڑ رکھے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں نمبر چار رشتہ داروں کے بھاگ بہت ہی ضروری ہے معاشرے کو ایک ہے ایک سے جوڑنے اور ایک سے ملا دینے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ والد والدین پھر اوان پھر رشتہ دار اور چوتھے نمبر پر آپ جہاں رہتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو ڈان مائیں آگے پیچھے جو آپ کے پڑوسی ہیں ان سے آپ کے تعلقات احسان کے ہوں ہم ہو ہو ہو اور اپنا جت کے ہوں اللہ العالمین نے قرآن مختلف مقامات پر رشتہ داروں کا تصرا سہربی کر لیتا بھی نبی کا حکم دیا ہے اور نبی علی شام نے شاسرا ساری مسلمانوں میرے امتھیا پڑوسی کے ساتھ اچھے کام کرو گے تب تم اللہ تعالیٰ مومن <تصفح> <تصفح> اللہ کے مومن بنو گے اللہ کی کسم وہ کرنا پکنے والا وہ روزے نماز کی پابندی کرنے والا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو دوست ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں آپس میں ایک دوسرے سے ہر اعتبار سے ایسے جڑے کہ جیسا دن واحد ایک کے تو مل allora نمبر پانچ ارحدی اس طرح تو سرا مناسب لگ گئی امبیا گرمسلی دوستوں پانچویں نمبر بہت ہی ضرورت ہو کہ آپ انسان اس سب ان میں جو سائر ان کے آپس کے روابط بہت اچھے ہوں خاص طور سے اس وقت سے اس زمانے میں کوئی انسان ان پڑھ نہیں ہے کسی نہ کسی سے کچھ ہے پڑھتا ہے کسی کو بناتا ہے ہاں اس لیے ضروری ہے کہ استاد اور شاگردوں کے تعلقات ان سب محبت کے ہوں ادب و احترام کے ہوں اس کا طور سرفراہی کو ہونا چاہیے یا نبی علیہ شاخ اے لوگوں انما انما انا سے وہ اگلے حکوم کو لگ رہا جان نے ساتھ فرمایا اے لوگوں میرے امت کے لوگوں ہم تمہارے والد کی جگہ پر آئے او اللہ شریف ہم تمہیں ہر چیز سکھلاتے ہیں اور اللہ کے رسول نے اپنی بے شخص ایک فرمایا ان کو ملنے میں اللہ تعالی نے ساتھ بنا کر کے بھیجوائے تو دوستو یہ اس کا محسوس ہونا چاہیے ایک دوسرے سے اور دوسرے سے چاہیے نباسر میں آخری چیز نبی رہے سراب کو سامنے ہمیں رپت دلائی کہ اب شاگر سے پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ رسول نے مسل سی تم وہ تراف مسلائی دنیا کے سارے مسلمان مشرق ہو گئے مشرق ایرانی ہو گیا تمام اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر جہاں بھی کروا والا ہے وہ تمہارا بھائی ہے ایک قسم کے مانک ہے میں محبت میں مہربانی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے آبر ساتھ رمایاں امیر ہو اسمن یہاں تک کہ اگر انسان کے جسم میں پورے جسم کے نام سارے مبنی ہے جسم کے ایک انگلی میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بےقرار ہو جاتا ہے بڑی پیاری تصویر تھی جیسے تمہارا جسم ہے ایک ایک حصہ جسم سے جڑا ہوا ہے ایک میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم احساس بےکرار ہوتا ہے ایسے دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہو کسی بھی علاقے کا ہو اگر اسے تکلیف ہے دکھ ہے تو اس کے اندر وہ اپنا درد اپنی تکلیف اپنی مصیبت سمجھو اس طرح سے دوسرے سے جڑے رہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑ دی ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ دی ان میں محبت کرنے والا بنائے ارادہ ہم نے جو بیماری سے بھرو لیا جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہاتھ ان کی پریشانی کو دور بچے جو برے بچے ہیں اللہ ان کو ہدایت اللہ ڈالے الہ آباد میں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس سب شیخ خلیفہ اور ان کے امان اور جی صاحب کے ساتھ حفاظت کرنا ہر بنا ہر آفت سے ان کو بچائے اور ہر اچھے کام ان سے لے ہر برے کام ان سے ان کے ہاتھوں کو روک لے اور جس شہر میں رہتے ہیں شیخ سلطان قاسمی سمیر اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ہر بنا ہر آفت مصیبت سے بچا ارحل عالمین ان حضرات سے وہ کام لے جس میں امت کا بھلا آپ کی رجحان امت کی رنا گاؤں مروتن کی خیر ہے اور ہر ایسے کاموں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غذب ہے امت و ملت کا نقصان ہے گاؤں اور روسن کا نسلہ ہے ایران دنیا کے سارے مسلمانوں کو امن امان کا گہوارا مسلمان ملکوں کو امن و امان کا گہوارا بنا دے اور جہاں بھی مسلمان اقلیت ہیں ان کے جان ان کے مہن ان کی عسمت انكم عزت لي فضلا فما اللهم صل على المؤمنين اول المؤمنين والمسلمين, والمسلمين عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله لعلكم تفلحون وذكره استجابتكم الله تعالى اكبر